مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آج ماہ رمضان المبارک کی انیسویں شب ہے 1435 سو ہجری اور آج شب جمعہ بھی ہے رات جمعہ تو جمعہ کی درمیانی شب ایک درود پاک کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے میں وہ فضیلت بھی بیان کرتا ہوں میں آپ کو درود شریف بھی پڑھاتا ہوں داود اسلامی کی ہفتہ وار اشتما میں یہ درود پاک بڑی مطلب کہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کی ترکیب رہتی ہے درود شریف کی فضیلت پہلے سن لیتے ہیں درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی اس درود پاک کو جمعرات کی جمعے کی شبد یعنی کہ آج کی رات پابندی کے ساتھ کم از کم ایک بار پڑے گا مرتے وقت تاجدار رسال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شربت پیے گا حتیٰ کہ وہ دیکھے گا کہ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہوں گے آئیے وہ درود پاک پڑھتے ہیں اللہم اللہ محمد محمد یہاں والے پڑھیں کیمرامین وغیرہ سب پڑھیں پڑھے صل صلی وسلم مبارک علی سیدنا سعیدین و مولانا محمد النبی العمی الحبیب العالی القدر العظیم الجا بار الحمد للہ سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو یہ آپ ہر شب جمعہ کو یعنی آج کی رات کیا اگلے دن جمعہ ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد یہ دور شریف پڑھنے کی عادت رکھی یہ دور شریف آپ کو مدری پنسورا جو ہے دعوت اسلامی کے مختبت المدینہ سے دستیاب ہے وہاں سے یہ مدنی پنسورا میں مل جائے گا زکات کا نصاب آج کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سترہ جولائی دو ہزار چودہ زکوت کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپئے سترہ جولائی دو چودہ زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپئے سترہ جولائی دو ہزار چودہ زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے زکوٰۃ کا نصاب دیکھ لیا آپ کی شرعی رہنمائی کے لیے اور زکوٰ سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے دارالدہ سنت کا نمبر آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا زیرو تھری ہنڈریڈ زیرو ڈبل ٹو زیرو ڈبل ون یہ شرعی رہنمائی کے لیے آپ کا نمبر ہے 8 سے 9 بجے تک انشاءاللہ ہمارے اللہ ہمارے زارستل سنت کے اسلام آپ کے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے میں جو پہرے پہرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلنے کے ناظرین کچھ مدنی پھول میں آپ کو جمع المبارک کے حساب سے کوشش کروں گا کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور کل جمع المبارک کا مبارک دن ہے اول تو یہ کہ اس میں درود پاک پڑنے کے بے شمار فضائل ہیں عام دنوں میں بھی جمع جمعہ کے علاوہ بھی ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ توفیق نصیب کرے تو درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے لیکن جمعہ اور شب جمعہ کو خاص درود پاک کے لیے روایتیں بیان کی جاتی ہیں اب جیسے کل جمعہ ہے جمعت المبارک تو حدیث پاک میں ہے جس نے مجھ پر روزے جمعہ دو سو بار درود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گنا معاف ہوں گے تو آپ اور ہم سب کوشش کریں کہ جمعت المبارک کی اس بابرکت گھریوں میں کوشش کیجیے کہ کم از کم کم از کم کم از کم دو سو مرتبہ درود پاک کی ترقی بن جائے اور ماشاءاللہ مدنی چینل پر آپ تو جمعت المبارک کو دیکھتے ہوں گے کہ الحمد اس میں ہمیں وہ درود پاک پر آئے بھی جاتے ہیں صلاح و سلام بھی ہوتا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل, بھی کل چار بجے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدنی مذاکرے کا سلسلہ مدنی چینل پر برائے راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ بھائی امام شریف پہننے میں سستی کرتے ہیں یعنی پہن سستی کرتے ہیں پہن سکتے ہیں سر پر امام شریف کا تاج ہونا چاہیے یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے اماما شریف اللہ اب آپ دیکھیں دولے لوگ یہ شادی کے موقع پر وہ کُلہ پہن لیتے ہیں تو فیشن ہو گیا فیشن ہو گیا ہاں کلّا پہنتے ہیں اور یہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ پہنتے ہیں اب لمبے لمبے بالیں وہ رکھنے کا جو فیشن ہے تو یہ کہ پورے بال رکھ رہے ہیں یہ لیکن اس کو انہوں نے وہ لمبے بالوں کا فیشن میں لے لیا جبکہ پورے بال یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سدت مبارک جس کو ہم زلف کہتے ہیں زلفیں کانوں آدھے کان تک کان کی لو تک یا اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ مبارک شانوں کو بوسہ لینے لگتے ہاں شانوں سے نیچے اگر بال ہوں تو عورت کے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے تو اب یہ جو لمبے لمبے بال لگتے ہیں پھر اس میں سے ربڑ لگا کے پونی بنا لیتے ہیں اب یہ پونی بھی وہ پونی نہیں لیتے ربڑ لیتے ہیں ان کو شاید وہ لڑکیوں والی پونی لگاتے شرم آتی ہے تو لیکن یہ غلط ہے یہ نہیں بنا سکتے یہ عورت سے مشابہ ہے مرد کی پونی سے کیا مرد کی چچیا سے کیا لگتا ہے تعلق تو اب پوری زلفے رکھ لیں آپ کسی کی فیشن کے پیچھے جا رہے ہو گے ولم لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا نہ کوئی ماں جان سکتی اللہ سبحاناللہ، سبحاناللہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا آیا، آیا، آیا، آیا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا آیا، آیا، آیا، آیا، آیا. تو تیرے تو وس بے بے سے ہیں بری خیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ مبارک اتنی خوبصورت چہرے پر داڑھی مبارک اتنی خوبصورت مال مبارک اور اس میں بھی بیچ کی مانگ لئی الفجر میں مطلع عیل فجر حق لئی القدر میں مطلع عیل فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھ خان اللہ اور جس طرح یہ زلف مبارک چہرے انور پر آتی ہوں گی اور جس طرح چہرے انور سے ہٹتی ہوں گی تو وہ لئے کا جو منظر پیش ہوتا ہوگا ان تمام تر تصورات کو ایک عاشق غور کرے اور ادھر ادھر کے فیشنوں کے پیچھے جانے کے بجائے محبوب کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ظلفوں سے محبت کرے اور سر پر امامہ شریف کا تا سجائے جمعہ کا روز ہے اور وہ بھی جمعہ رمضان سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں الحمد للہ اب اگر سستی ہے سستی ہے ہے سستی تو اس کام کی تو کام کرنا اور نہ کر سکے ابھی تو سوچا ہی نہیں ہے یار نہیں پہنتے ماشاء اللہ داڑھی والے بھی ہوتے ہیں سب کو ٹوپی پہنتے ہیں اچھا ٹوپی بھی پورا دن پہننے والے بھی ہیں لیکن اماما شریف نہیں پہنتے پتہ نہیں بےچاروں کو کیا پرابلم ہے تو اماما شریف چلے کل جمعہ کا روز تو اماما پہن لیں ابھی کچھ کام سیدھے نہیں ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں پھر اماما پہن لیں گے مسلمان کے کام سیدھے ہونے چاہیے ایک مسلمان مسلمان ہے اس کے کام سیدھے ہی ہونے چاہیے یعنی مسلمان یہ بے عمل ہے تو نہ داڑی والا رہا نہ اسلفا والا رہا نہ امام والا رہا نہ یہ اس طرح کی چیزیں نہ رہیں یعنی ان ہر ہر چیز گناہ نہیں ہے داڑھی منڈا البتہ گناہ ہے تو اس طرح مطلب اگر مسلمان اس طرح غور کرے کہ اپنے آپ کو با بنائے اور مسلمان کا جو وضع کرتا ہے وہ اختیار کرے تو میں جمعہ کے روز امام شریف پہننے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں اور اسی طرح صدریع بدر طریقہ علامہ محجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی پاک پرمات عتی سے پاک میں جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ تعالی اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور تین دن زائد یعنی دس دن تک ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی گناہ جائیں گے اسی طرح صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو جمعہ کے روز ناخن ترشوانا جمعہ کے روز ناخن ترشوانا یہ مستحب ہے ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا, بڑا ہونا اچھا نہیں کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے تو جمعہ کے روز ناخن ترشوانے کے اپنے فضائل ہیں ناخن عموماً یہ لوگ آپ کاٹتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ناخن کاٹنے کا ماشاء اللہ ایک طریقہ ارض کر دیتا ہوں کہ ناخن کس طرح کاٹا جائے ثباب کی نیت سے کاٹیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو اس کا ثباب بھی ملے گا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کا بھی میں امید کرتا ہوں گے ثواب ملے یعنی جو شریعت میں جس طرح ناخون کاٹنے کو پسند فرمایا گیا میں انشاءاللہ شاء آپ کو وہ طریقہ ارج کرنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا اب تھوڑا کھانے سے رک جائیے اگر کھانے پر ہیں ایسا آپ سب کو کھانے سے ہیں دفتر خان بچھا ہوا ہے کھانے کا ٹائم ایشا بھی پڑھنی ہے ایک منٹ لگے ایک دو منٹ لگے گا اچھا ایک دو منٹ لگے گا تھوڑا ہاتھ اٹھا لیجئے لیجیے دعا میں اٹھاتے ہیں آپ ہاتھ تو دھو لیں کھانے والے ہاتھوں گے اب خالی دیکھنا ہے سیکھنا ہے ہاتھ اٹھا لیجیے اچھا اٹھا لیے اب یہ شہاد کی انگلی ہے آپ کی ٹھیک <تصال> <تصال> ہے یہاں سے ناخون کاٹنا شروع کریں ٹھیک ٹھیک اب الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں ٹھیک یہاں تک آ گئے اور اب یہ انگوٹھا رہ گیا ابھی انگوٹھا کاٹ لیں یعنی یہاں تو چھوٹی انگلی سے انگوٹے تک انگوٹھے تک اب سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا رہ گیا تھا وہ کاٹ لیں یہ آپ کے ہاتھ کے ناخون کاٹنے ہو گئے جو ناخن ہیں اس کو سیدھا یوں رکھ لیں اور سیدھا کاٹنا شروع کر دیں سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے الٹی ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک کنٹینیو کاٹ لیں پورا کنٹینیو کر لیں ہاتھ میں تو یہ ہو گیا سیدھے ہاتھ سے شروع ہوئے سیدھے ہاتھ پھر سیدھے ہاتھ تک ختم ہوا اور یہ مطلب کنٹینیو کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا طریقہ ایک ہو جائے گا اللہ نے چاہ تو سواب ملے گا ٹھیک ہے اب اس سے پہلے ہم دوسرے موضوع کی طرف آئیں آپ کو ایک دو اور برکتیں بیان کر دوں اللہ. میں امید کروں گا بلکہ دعوت دیتا ہوں باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو کہ کل جمعہ فیضان مدینہ میں ادا کر لیں فیضان مدینہ میں جمعہ کی نماز سارے تین بجے جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور جمعہ کے فوراً بعد الحمدللہ للہ سنت کا مدری مذاکرہ ہوتا ہے اور مدنی مذاکرہ یہ اثر کی اذان تک جاری رہتا ہے عصر کی نماز عصر کی جماعت چھ بجے اس کے بعد الحمد دعائیں سیکھی جاتی ہیں دعا سیکھنے کے بعد منازع افطار اب امید ہے کہ مدنی چین پہ دیکھتے ہوں گے لیکن جمعہ کی یہ گھڑی جس طرح میں گزارنے کا آپ قرض کر رہا ہوں کہ جمعہ کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز آپ نے فیضان مدینہ میں ادا کی حجت الاسلام امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے نماز جمعہ کے بعد اثر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے کہا جاتا ہے کہ جس نے جامعہ مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہی رک کر نماز اثر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے اور جس نے وہی رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جمعہ کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کریں اور فیضان مدینہ میں ادا کرنے کے بعد مغرب تک رکنے کی مدنی انتجا ہے ویسے بھی دو خطبوں کے درمیان جو امام صاحب وقفہ لیتے ہیں خطبہ جو ہوتا ہے خطبے کے درمیان امام صاحب بیٹھتے ہیں خطیب صاحب پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو کر خطبے کا دوسرا حصہ پڑتے ہیں ایک وہ جو بیٹھنے کے وقت جو وقفہ ہے نا اس گھڑی میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے مختصر سی گھڑی ہوتی ہے لیکن ہمارا علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی جن گھڑیوں میں دعا قبول ہوتی ہے ایک تو یہ گھڑی ہے یہ وقت ہے اور ایک افسر جمعہ کے روز سورج گروب ہونے وقت کا جو وقت ہوتا ہے نا اب صورت گروپ ہونے کا وقت جمعہ قبولیت گھری پھر افطار کا وقت قبولیت گھری پھر فیضان مدینہ مسجد عاشقان رسول کی صحبت کہ جہاں چالیس اللہ کے نیک بندوں ان میں اللہ کا ولی ہوتا ہے قبولیت کی گھڑیاں اور بہت ساری رحمتوں کو ابھارنے والے وہ لمحات اور معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ باب المدینہ کے بالخصوص اسلامی بھائیوں کو کہ یہ مس نہ کیجیے گا اب میرا خالد شاید دو جمعہ رہ گئے ایک یہ جمعہ رہ گئے اور غالباً اگلا جمعہ ملے گا تو اس کے لیے میری مدری انتیجہ ہے کہ آپ فیضان مدینہ کا رخ کیجئے اور قصر سے دعا کیجئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے نجات نشان ہے جمعہ کے روز جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہیں ابھی مغرب سے لے کر سورج گروپ ہوا نا اب کل مغرب تک سورج گروپ ہونے تک کتنے گھنٹے ہو گئے ڈبل بارہ چوبیس گھنٹے ایک ساٹھ ہو گئی چوبیس ساٹھیں ہو گئی حدیث پاک میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے چھ لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا جی, گپولیت دعا کی گھریا ہیں اس کو ہر ہرگیز گفرت میں نہ گزاریے گا اگر آج رات کوئی آپ کا بازار میں مارکیٹ میں خریداری کے لیے جانے کا کوئی پروگرام ہے آج دکر کرتا ہوں کوئی نائٹ میچ ہے کوئی حساب کا مطلب کہ ہے کام جو آپ جانتے ہیں کہ یہ غفلت بھرا ہے اس میں کوئی نیکی پرہز تقوی رضا الہی والی کوئی کیفیت نہیں ہے تو میری مدنی نتیجہ ہے اگر ایسی کوئی مصروفیت آج کی رات آپ نے پالی ہوئی ہے اور آپ پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی مگر مک... کھانا ہے یہ کرنا ہے یہ کر رہا ہے میری ریکویسٹ ہے ماں باقی آپ کی مرضی ایک مت ملتجا ہے الدین انسی دین, دین خیرخوائی کا نام ہے تو میں ایک خیر خواہ امت کی نیت کرتے ہوئے اور اصلاح اور نیکی کی دعوت کی نیت کرتے ہوئے آپ کو ارج کرتا ہوں کہ ہو سکے تو یہ پروگرام پوسٹ کر دیجیے پھر کیا کریں قرآن پڑھیں مدنی مذاکرے میں فطان مدینہ آ جائے مدنی چہن میں مدنی مذاکرات دیکھ لیں کچھ بھی نہیں کر سکتے عشاء و تراوی پڑھیں سو جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے نا عشاء پڑھی تراوی پڑھی سو جائیے تاجد اٹھیے اللہ کے حضور دعا کیجیے سنت کی ادائیگی کی نیت سہاری کیجیے اللہ سے دعا کیجیے نماز ابا جماعت فجر ادا کیجیے انشاءاللہ شاء پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا تعجد کی نماز ملے گی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ چلو آپ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے کم از کم یہ تو کر سکتے جو میں نے کر دی ہے اب بولے کہ نیند نہیں آئے گی آپ قرآن پڑھنا شروع کریں آپ کو نیند آ جاتی ہے آتی ہے نہیں آتی یار ایسا نہیں کرو ہے آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں اور نیند آنا شروع ہو جاتی ہے یہ کیوں آتی ہے بس ہم یہ ہمارے نصیب ہمارے نصیب میں اس کو کیا ارض کروں وہ حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ تعالی علیہ کا غالبان واقعہ ہے سر انہیں کا واقعہ ہے کسی مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ لوگ جمع ہو گئے جمع ہو گئے اور ایک ہزار کے آس پاس لوگ جمع ہو گئے سننے کے لیے کہ آکا کے صحابی جمع ہوئے تو ہم ان سے کچھ مت پھول لیں گے تو سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قرآن کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا تلاوت شروع کر دی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سارے جانے لگے اور دیکھا تو سو کے آس پاس لوگ رہ گئے آپ نے فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو اگر میں تمہیں بھی کوئی قسط کہانیاں سنا تھا تو تم دیر تک بیٹھے رہتے میں تمہیں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں تم تمہارا دن نہیں لگتا یہ تمہیں کیا ہو گئے تو واقعی ہم غور کریں ہم اللہ کا کلام پڑھتے اور سنتے تو ہمارا دن نہیں لگتا لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرو نا ہماری ہماری بیماری ہے ہماری پری بڑا اچھا مشورہ ہے ماشاء اللہ کہ شب جمعہ ہے عبادت کی رات ارے کی رات ہے غور کرنے غور کر لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس رات کو نفرت میں گزارنے کے بجائے عبادت میں گزاریں اسی طرح جمعت المبارک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے روز زیارت کو حاضر ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے سبحان اللہ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کہہ رہے اس کے پاس یاسین شریف پڑھے بخش دیا جائے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شب جمعہ یعنی آج کی رات ابھی جو رات ہے یاسین شریف پڑھے اس کی مخفرت ہو جائے گی نیت کرتے ہیں میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آج کی رات یاسین شریف پڑھوں گا اب بھی نیت کر لیجئے آپ پڑھ لیں گے تو مجھے گناگار کا بلا ہو جائے گا نیکی میرے, میرے ناما ممال میں کوئی نیکیاں آپ کی اچھی اچھی نیتوں سے اور آپ کی کچھ عبادتوں سے مجھے بھی مل جائیں گی امید کرتا ہوں کہ آپ آج کی رات سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے اور بھی بہت کچھ فضائل ہیں میں اب سارے بیان نہیں کر سکتا ہمارا دوسرا حصہ باقی ہے آج بالخصوص ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی ہمارے سلسلے میں شامل ہوئے ہیں بیچارے یہ جی بھی کھانا چھوڑ کر آئے ہوں گے ہم سے تو خاص محبت لگتی ہے آپ کو میں بھی آپ آخری وقت میں آ... ہم شہری کرواتے ہیں اور آج بھی آپ نے بلا ہے ہوتا ہے, ہے. ابھی دن رہ کتنے گئے ہیں حضرت چائے بھائی. بھائی پلائیں گے نہیں پائیں گے کھانا کھائیں گے ان شاء اللہ کے بعد سلسلے کے بعد سوا نو بجے عشاء کی جماعت ہے انشاءاللہ عشاء کی جماعت عیدا کی جماعت میں پہلے ختم کریں گے باپا کی زیارت بھی کروا دے ہوں. جی عبدالربی بھائی ایسا موضوع آج اچھا میں یہ بتا دوں کہ فیضان جمعہ رسالہ ماشاءاللہ یہ بالکل مقت المدینہ سے حاصل کیجیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ آپ کو مل جائے گا یہ رسالے کی بہت خوبصورت اور بہت پیارا رسالہ ہے یقین مانی اتنے جمعہ کے فضائل ہیں اتنے جمعہ یہ پڑھنے کے بعد اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار جمعہ ہم پر اللہ تعالی نے ہر ہفتے بہت بڑی نعمت رکھی ہے یہ کوئی مہانہ یا سالانہ نہیں ہے ہر ہفتے وہاں پر اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر ہفتے شب جمعہ جمعہ کی ایسی گھریاں نصیب فرماتا ہے کہ جس کو پا لے تو پا لے یہ کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے اور ویب سائٹ پر یہ بہت ساری زبانوں میں موجود بھی ہے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیے کتنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو گیا اور یہ مسجد جمعہ کا مناظر ہے ماشاء اس کی ٹائٹل پہ جو مسجد بنی ہوئی تھی مسجد جمعہ ہے پہلا جمعہ ادا فرمان اللہ جی ایسا آج موضوع بھی آپ جمعہ شریف کے فضائ آپ نے ارشاد فرمائے زکوٰۃ نارملی انسان جو ہے وہ ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ماہ رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اگر اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد ہو جائیں اور اس بارے میں کچھ ہمارے پاس مناظر بھی ہیں طرح پہلے مناظر, دیکھ پہلے مناظر دیکھ لیتے ہیں کچھ سوالات کیے ہیں ہم نے مدری چینل کے ناظرین سے ہمارے اسلامیہ جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا کانسیپٹ ہے کیا ذہن ہے زکات کے حوالے سے ہم کیا سوچتے ہیں آج سوال مدری چینل کی طرف سے کیا گیا ہے جواب ہے آپ کا آئیے دیکھتے ہیں سلحیب اللہ, اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ زکوات اس لیے نکالتے ہیں کہ اس میں ثواب کا جو ریشو بڑھ جاتا ہے اور لوگوں غریب لوگوں کو اس میں کافی مدد بھی ملتی ہے جو وہ لوگ جو خوشیاں اپنی نی بنا سکتے تو مائع رمضان میں زکات دے کر ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے رمضان میں سارے نیک ویرزگاروں پہ آ جاتے ہیں اور خوب خدا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور فوراً نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور نکالنے والے پہلے بھی نکالتے ہیں اور تھوڑی پبلسٹی بھی کرنی ہوتی ہے کچھ خاموشی سے دینے والے ہوتے ہیں سیزن آتا ہے نا ہر چیز کا ہر دنوں کا سیزن ہے اس دنوں میں زین زیادہ بنا ہوا ہوتا ہے آسانی ہوتی ہے زکوات تو جب اس کا ٹائم پیریڈ ہو جاتا ہے جب فل ہو جاتی ہے اور آپ کو نکالنا ہے یہ کافی عرصے سے ایک لوگوں کا رجحان رہا ہے کہ رمضان میں نکالتے ہیں اور ویسے برکتوں کا مہینہ بھی ہے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں زکات خیرات سسکات بھی زیادہ قبول ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو, کہ جو پورا سال نکالتے ہیں جب ان کا جو ہے وقت ہو جاتا ہے کسی گولڈ کا یا نقدی کا ایک سال ہو جاتا ہے تو اس میں نکال دیتے ہیں خاص وجہ تو پتا نہیں ہے بس رمضان میں ہوتا ہے کہ پہلی رمضان میں زکات نکالی جائے آپ پورے سال بھی نکال سکتے ہیں مگر لوگ یہ ان کے اندر یہ کانسپٹ بنا ہوا ہے کہ آپ رمضان میں نکالتے ہیں دل نرم ہوتا ہے شیطان بند ہوتا ہے بے بار کرتے ہیں نا تو نفا زیادہ ہوئے گا رمضان میں اسی لیے رمضان میں ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ رمضان میں جائیں گے تو اپنے کو ستر گنا زیادہ ثواب ملے گا یہ مطلب کہ پورے سال دینی زکاتی ہے جائے یہ رمضان میں کہ زیادہ ملے رمضان میں اس لیے زکات نکالنا پڑتا ہے ہر نیکی کے ڈبل ثواب ملتا ہے جس وجہ سے اس مہینے میں لوگ پرفر کرتے ہیں کہ رمضان میں زکات نکالی ہے ایک سال کو اپنا بن لیتے ہیں تاکہ ہر نیکی کا ڈبل ثواب ہوتا ہے شریعت میں یہ نہیں کہ رمضان میں ہی زکات دی جائے لیکن زیادہ تر رمضان میں ایسے لوگ کرتے ہیں کہ کا ڈبل تھا اصل دینی چاہیے کہ کوئی بندہ کاروبار کر سکے اور پورا سال وہ وہ زکاة دینے والا ہو جائے زکوۃ مستحقین کو دینی چاہیے جو مستحق ہوں اس کے اور جو دینی ادارے ان کو بھی دینی چاہیے مستحق یہاں تو پتا نہیں چلتا کہ مستحق کون ہے اس لیے بانٹنے میں بندہ وہ ہو جاتا ہے اس کے چاہتا ہے تو زیادہ تر یہ پریفر کرنا چاہیے کہ جو ادارے ایسے ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں اسے دعوت اسلامی ہے تو ان لوگوں کو دینی چاہیے کہ ان لوگوں کو ایک اچھا نیٹورک ہے جگا انہیں کو دینی چاہیے جو اس کا صحیح استعمال کر سکے جگہ جیسی جا چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے اور یہ دیکھ کے دیا جائے اگر خاندان میں کوئی مستحق ہے تو پہلے حقدار وہ ہے بھائی زکوٰۃ کا مستحق تو سب سے پہلے وہ ہے کہ جو آپ کے آس پڑوس میں جو رشتے دار ہے سب سے پہلے تو اس کا حق بنتا ہے رشتے داروں کو تو آٹومیٹکلی ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار میرے رشتے داروں میں یہ جو ہے نا مستحق بندہ غریب آدمی ہے مطلب کوئی یتیم ہے کوئی بیوہ ہے کوئی مسکین ہے جس نے کرنا ہوتا ہے بھائی یہ تو اللہ کی رضا کے لیے انسان خاموشی سے کرتا ہے ایک ہاتھ سے کرتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا بڑوں سے ہم نے جو سننا ہے دیکھا ہے وہ رمضان میں ہی نکالتے ہیں تو اسی کو فالو کر رہے ہیں سال میں ایک دفعہ ایک اچھی اماؤنٹ بن جاتی ہے تو کسی کو دے دیں وہ اس کے کام آتی ہے اور دوسری بات یہ پہلے آپ اپنے خاندان میں دیکھیں پھر آپ اپنے محلے میں دیکھیں پھر اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کوئی مسجد کے اچھے امام جن پہ آپ بالکل اعتماد کرتے پھر ان کے ہاتھ میں دیں کہ آپ دے دیں ہم دنوں میں بھی نکالتے ہیں لیکن رمضان میں زیادہ ثواب اس کی وجہ سے رمضان میں حساب کتاب بناتے ہیں جو مستقل ہو اس کو ہی دینی چاہیے غریب ہو جو موتاج وغیرہ یا بیوہ وغیرہ کسی دینی ادارے کو دیں کہ وہ اپنا دینی کام کر سکے حقدار ہوگا نا اس کو دیں گے تو آپ کی قبول ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی پوچھنا پڑتا ہے نا جو بڑے ہمارے سے ہوتے ہیں عالم کے ہم کس کو دیں ہم نہیں پہچان سکتے کہ یہ حقدار ہے یا نہیں حقدار ہے نارملی سنس یہ ہے کہ زکات دیں گے رمضان کے اندر تو سواب ڈبل ملے گا اس کا پہلے رشتہ داروں میں کوئی ہے اس کے بعد آپ پہ پڑوس اگر ان دونوں میں نہ ہو تو پھر آپ کسی مستحق کو ڈھونڈیں پھر دیں ایسا نہیں ہو کہ بھائی آپ کے پاس ایک بندہ آیا ہاں مجھے دے دو آپ نے مدد کر دی بغیر جانے کے ٹرانسفر ہوتا ہے فار ایگزامپل دعوت اسلامی ہے ماشاء اللہ ہماری غلط کانسیپٹ لوگوں کے رمضان میں زکات فرض نہیں ہو جاتی ہے ستر گنا سواب زیادہ ملے گا تو اس لیے لوگ یہ اچھا کام بھی رمضان میں کرنا پسند کرتے ہیں زکات دینے کا اس لیے لوگ رمضان میں زکات زیادہ دیتے جو ہی ہیں, ہیں, ہی ہیں جو ہاتھ نہیں بلاتے کسی کے آگے سوفید پوش ہے ان کو اڑنا چاہیے ان کو دینی چاہیے جو مستحق ہیں انہی کو دینی چاہیے جو یہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں میرے خاص ان کو نہ دینی چاہیے یہ بہت بابر کا رحمت والا مہینہ ہے ایک نیکی یعنی کہ ستر گنا زیادہ اس کا سواب بڑھ جاتا ہے اثر بڑھ جاتا ہے زکاعت اس کو دینی چاہیے جو سادے استطاعت نہ ہو غریب مسکن جو ہوتے ہیں ان کو دینی چاہیے رمضان میں لوگ مال کا صدقہ نکالتے تقریباً کاروبار زیادہ ہوتا رمضان سے پہلے بھی نکالتے 15 دن پہلے نکال دیا 1 مہینہ پہلے نکال دیا رجب میں نکال دیا اس کے نہیں ہو اس کے بالکل کھانے کو نہیں رمضان دی. میں بھی جی لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں پھل دے زکات نکالنا زکات غریبوں کو دینا چاہیے پہلے تو رشتہ داروں کو لیکن اپنے جو غریب ہیں معلومات لوگوں میں کم ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح جگہ پہ جگہ دیتے نہیں ہیں ایسوں کا ماحول بھی چور کھاتا ہے زکیت کھاتا ہے ڈاکٹر کھاتا صرف رمضان میں ہی نکالی جاتی ہے زیادہ تر تو اسی ٹائم بھی آپ نکال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ رمضان اپنا مال بچانے کے لیے ان کو پتہ نہیں زکوۃ دیں گے تو وہ بڑھے گا رمضان میں نکالتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے زکوۃ مستحق کو دینا چاہیے یا تین مکین اور جو آپ دیکھ سکیں کہ آپ کے رشتے داروں میں جو زیادہ غریب ہے پہلے رشتے داروں کو دیں اس کے بعد کہیں ہو دیں رمضان میں نکالیں گے حکومت غریب ہو یتیم ہو مسکین ہو جو زکوات کا مستحق ہو رمضان میں تو فرض ہے نا زکات میں رمضان میں نکالنا آپ سمجھتے ہیں میرے خیال سے جو اپنے رشتے داروں میں مستحق ہے تو اس کو دے دی جائے گا فرض سوچ ہے سال میں کسی ٹائم بھی آپ نکال سکتے ہیں رمضان میں ہی نکالتے ہیں شروع سے بڑوں رمضانوں میں نکالے تو ہم بھی رمضانوں میں نکالتے ہیں رمضان میں اسی لیے نکالتے ہیں کہ برکت والا مہینہ ہوتا ہے غریب ہوتے ہیں وہ اپنے عید کے ٹوٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جو رجب کے مہینے بھی نکالتے ہیں بیواؤ یتیموں کو ایک بندہ مزدوری بھی کرتا ہے بیچارہ مگر اس کا پورا نہیں پڑتا تو اس کا بھی حق ہے کہ اس کو بندہ دے رمضان میں یوں ہے کہ سب لوگ عید منا لیں جو لوگ مستحق ہیں وہ بھی خوشیوں میں شدید ہو جائیں بہن بھائیوں میں دیکھیں رشتہ داروں میں دیکھیں جیس میں دیکھیں بھی پڑوس میں دیکھے رمضان میں دیکھو اس لیے ہوتا ہے کہ چلو ایک غریب آدمی بھی جو ہے پہ یہ بھی کوئی اچھا سا پہن لے یہ بھی کم تری جو ہے نا اپنے آپ کو لوگوں سے تر محسوس نہ کریں اس کے پاس دو وقت کی اگر روٹی مشکل ہے کھانا اگر تو اس کے لیے میں تو سمجھتا کہ زیادہ تر اس کو بہتر ہے رمضان شریف اس لیے کروا دیتے کہ نیک مہینہ اور غریبوں کو مل جائے تو اچھی یہ سب مختلف آرا سامنے آ گئی ہیں اور بڑوں سے سیکھا ہے بڑوں کو دیکھا ہے پہلے وہ یہی کرتے تھے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے رمضان میں کچھ کہتے ہیں فرض ہے کب نکالنی چاہیے زکات زکوٰۃ نکالنے کا جو اصل وقت ہے وہ تو سال پورا ہونے پر ہے صاحب نصاب جس صاحب نصاب جس تاریخ کو بنا وسا کے طور اگر بارہ ربیع الاول کو بارہ بجے صاحب نصاب بنا ہے تو سال پورا ہونے پر بارہ ربیع الاول کو بارہ بجے اس کے بعد زکات فرض ہو گئی جتنی بھی رقم اس کی جو ہوگی جو صاحب اب یہ پبلک ویوز تھے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے حالانکہ سمجھ میں یہ آتا ہے یہ تمام جو تفصیلات و تاثرات جو دیکھے گئے سنے گئے تو اس میں کوئی ایک ایسی پرفیکٹ خ... جس کو کہتے ہیں سال پورا ہو گیا اب زکوٰۃ تو ہم پر فرض ہے ہمیں دینی دینی ہے لیکن بڑے مختلف سے نظریات و تصورات اس وقت ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور ہر کوئی اپنی سمجھ اور اپنی مرضی سے اس کی تعریف اور اس کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ ایک فریضہ ہے اور یہ ہم پر جو صاحب نصاب ہیں ان پر واجب ہے لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے ویوز ہم نے سنے کیا یہ علم سیکھنا ضروری نہیں ہے جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ کب دینی ہے کس کو دینی ہے فرض کتنا ہوگی حساب کس طرح بنانا پڑے گا بالکل زکات جب جھکی فرض ہو گئی تو ظاہر ہے کہ زکات جس پر فرض ہوئی اس سے اپنے اس فرض کا علم سیکھنا بھی فرض ہو گیا اب غریب آدمی ہے جس کے اوپر زکوۃ فرض نہیں ہے اس پر زکوٰۃ کا علم سیکھنا فرض نہیں ہے لیکن جو صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو اس کو جیسے کہ نماز ہے ہم نماز سیکھتے ہیں نا کوئی شخص یہ اپنی مرضی سے تو کوئی سدا رکو نہیں کرتا کہ پہلے پہلے میں رکو کروں گا پھر اس نا? کے بعد میں تشاد میں بیٹھوں گا اس کے بعد میں سدا کروں گا اس کے بعد میں یہ کروں گا نماز کی ایک اپنی ترتیب ہے کہ پہلے یہ پھر, یہ پھر یہ پھر یہ اس کے اپنے اصول و قواعد و ضوابط ہیں شرائط اور فرائض و واجبات ہیں ذرا ہر عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ اب رمضان کے روز ہیں مسئلہ یہ ہی نا کہ اب یہ سال میں ایک دفعہ ہے میں نے مثال بھی طور کو نماز کی دی نا جو روز کی پانچ ٹائم فرض ہے اب اب جس قوم کو عبد بھائی نماز صحیح پڑھنے نہیں آتی جو نماز پڑھ رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں نہیں پڑھ رہا تو سیٹ ہے نوکر ہے چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی ہے آج ہی امیر سنت نے اتنا امپورٹنٹ مسئلہ دوپہر کے مدنی مذاکرے میں اٹھایا کہ دو سجدے کے درمیان جو ہم جلسہ کرتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو ایک تعداد ہے جیسے کہ سجدہ کیا اٹھے اور فوراً دوسرا سجدہ کر لیا ایک سبحان اللہ کی مقدار بھی ہے جلسے میں رکتے نہیں ہیں ان کا واجب ترک ہو گیا جب واجب ترک ہوا تو نماز واجب لوگ یادہ ہو گئی اب یہ مطلب باپا فرما رہے تھے کہ میرے قریب تو قریب جو نماز پڑھتے ہو وہ بھی اہم اہم اسلام بھائیوں کو باپا فرما دے میں نے دیکھا کہ ان کا بھی یہ واجب ادا نہیں ہو رہا ہوتا اسی طرح کوما ہے رکو کے بعد جو کھڑا ہونا ہے تو سیدھے کھڑے ہوں گے تو وہ ایک واجب ادا ہوتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عبدالحبیبہ جب ایک نمازی کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے نماز صحیح کیسے پڑھنی اس کے فرائض و واجبات کیسے ادا کرنے ہے فعال کے آخر میں زکوٰۃ نکالنی ہے زکوٰۃ کا کیا ہماری علم دین سے دوری کی ہے ساری جتنی بھی آپ تفصیلات دیکھ رہے ہیں نا یعنی یہ اس طرح کی کسی قوم کو نماز جنازہ میں جانے کا گھر اتفاق ہو جائے اور امام صاحب نماز جنازہ کا طریقہ بتائے بغیر یہ سفید رس کر لیجئے اللہ اکبر اب یہی نہیں پتا اگلوں نے پڑھنا کیا ہے اللہ ہو اکبر ادھر دیکھیں گے تو کوئی ہاتھ یوں کرے گا کوئی یوں کرے کوئی کیا کرے کوئی کیا کرے گا اور پھر بعد امام صاحب کی کلاس لی جائے گی یار امام صاحب نماز کا طریقہ تو بتا دے جنازے کا یہ عید کی نماز ہے عید کی نماز کا طریقہ بتائے اگر آپ عید کی نماز کھڑی کر دو تو طریقہ بتا دیں پھر بھی سمجھ نہیں آتا ہاں تو وہ دیکھ دیکھ کے چلو وہ دیکھ دے گا تو اگر یہاں کس کو دیکھیں گے تو زکوٰۃ اوج دے کہ زکوۃ فرض کب ہوئی مجھ پر یہ بڑا اہم یہ سب سے بڑا میٹر ہو اس کو میں وضاحت کر چکا جی کہ جس جس تاریخ کو جس گھڑی آپ صاحب نصاب بنے اب آپ بولو اگر صاحب نصاب کس کو بولتے ہیں تو ظاہر یہ زکوٰۃ کے متعلق پورا غالباً سلسلہ کام نہیں کر سکیں گے اور یہ مدنی چینل پر کنٹینیو ہمارے دارالفتہ سنت کے جتنے سلسلے ہیں تقریبا میرا خیال ہے میجورٹی سوالات وہ زکات سے متعلق آ رہے ہیں پچھلے دو سلسلوں میں تو ہم نے زکوات کا پورا کیلکولیٹر جو ہے بنا کر وہ بھی دکھایا کہ کس طرح زکات نکالیے اگر آپ بھی آج اگر مال تجارت پر زکوات کس طرح بنتی ہے اس بارے میں اگر کچھ مدنی پھول دے دیں تو پھر وہ بھی نقشہ بتا دیتا ہوں یہ فیضان زکات رسالا ہے اس سے میں نے نکالا ہوا تھا یہ دیکھ لیجیے واہ بھائی یہ دکھا گئے مال تجارت کی زکات دینے والے کو چاہیے کہ وہ زکات کا حساب اس طرح کرے موجودہ سامان تجارت کی قیمت لکھ دیں کرنسی نوٹ جو ہیں وہ لکھ دیں ادھار हुم میں हुم گئی دا ہوئی دا رقم لکھ دیں ادھار میں گیا ہوا سامان تجارت دکھ دیں نیچے فکر آ جائے گا یہ جا آ گیا اب اس میں جو دین ان, ان کو کسی کو دینا ہے وہ مائنس ہوگا یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اپنی ہیں ان کو اپنی ہیں اب اپنی کیلکولیشن میں جو دینا ہے وہ مائنس کر کے آپ دیکھیں گے یعنی اگر آپ نے کسی کو پیسہ دینا ہے وہ وہ اس اس کہ کے میں جائیں گے یہ مال تجارت کی اماؤنٹ بن جائے گی مال تجارت کیا مطلب میں یہ ہے کیا ٹھیک ہے بیلنس شیٹ بن جائے گی کہ آپ کے پاس تجارت کا مال کتنا ہے اور پھر اس حساب سے آپ اس میں کیلکولیٹ کرنے لیں کہ آپ نے لوگوں کو کتنا دینا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ نارالفتا کے سلسلے بھی سمجھایا گیا ایسا کچھ فضائق بھی بیان کر دیں نارملی بعض اوقات یہ میں نے دیکھا ہے آ, لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے تو جب ہاتھ کم ہوتا ہے بزنس کم ہوتا ہے تو صدقات زکوات یا نیکی کے کام سب سے پہلے کٹ آف ہو جاتے ہیں یعنی ہمارے اپنے خرچے ہماری اپنی جو لائف اسٹائل ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے لیکن جب کسی کے پاس جائیں تو کہتے ہیں یار آج کل کاروبار بہت تنگ مندہ ہے بہت تنگی ہے تو بعض اوقات تو زکوات اور بعض اوقات کو صدقات دینے میں ہاتھ کھینچ لیا جاتا ہے تو کیا واقعی یہ خرچ کرنے میں ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی یا ان ہم خرچ کریں گے تو یہ مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی جو ساتھ چل رہی ہیں بہت درست بات کی یہ بس ہماری وہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح کی سوچ پیدا کر لیتے ہیں hmm. زکوٰۃ یا کوئی بھی ایسا اللہ کی راہ میں اگر ہم خرچ نہیں کریں وہ خرچ کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے جب مال گھٹتا نہیں ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے مال پاک ہو جاتا ہے مال محفوظ ہو جاتا hmm. ہے آپ نے شخص کی وہ بڑے وہ جلالی انداز میں کہا ڈاکو لے جائے گا ڈاکٹر لے جائے گا کیا hmm. ڈاکٹر لے جائے گا ڈاکو لے جائے گا چور لے جائے گا ایسا پھر اس طرح مال بچاتے نا ان میں سے کئیوں کا مال چل جاتا ہے مال کا میل کہا گیا نا مال کا میل کہا میل مال, مال, مال کے ساتھ رہے گا جیسے وہ بڑی اچھی مثال ہمارے ایک صحیح بہانے دی تھی کہ اگر کسی جسم کے حصے میں انفیکشن ہو جائے اور پس یا پیپ ہو جائے تو اب اگر وہ نہ نکالا جائے تو وہ پورے جسم میں انفیکشن پھیل جاتا ہے اس کو دور کریں گے تو جسم پھلے گا پھولے گا تو یہ مال کا میل ہے میل دور کریں گے انشاءاللہ تو پھر مال اور پھلے گا پھولے گا اور یہ میل ہے جبھی تو ہم سیدوں کو نہیں دے سکتے پاک پاک بھی کرتا ہے نا جی ابھی سے پاک میں کہ اپنے مال کی زکات نکال دو وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی وہ فضائل اللہ اور اب یہ کہ یہ جو پبلک ویوز ہیں نا کسی صورت ان کا اضارہ کیا جائے کہ صرف رمضان المبارک مبارک نکالنے کا مہینہ نہیں ہاں کسی پر رمضان المبارک میں اگر زکات فرض ہوئی ہے تو زکوات نکال دے اب مثال کے طور پر ڈبل سب آپ نا کسی جی کو لیکن فرض ہو جائے گا تو تو کرنا ہے نا جی لیٹ ہوگا تو ناخون کو لے لیجیے گا ہر جمعہ جمعہ ناخن کاٹنے کے فضیلت ہے لیکن چالیس روز تک اگر ناخن نہ کاٹے ہوں اب نہ جمعے کا انتظار کرے گا نہ پیر کا انتظار کرے گا وہ ناخون کاٹ لے گا اپنے ٹھیک تو اب جو وقت پورا ہو گیا مثال کے تو پر کسی کے اوپر بقر عید کو حج زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مثال دے رہا ہوں کہ اس کو نو ذیل جا کو دس ذیل کو اس پر زکوۃ فرض ہوئی ہے وہ نو یا دس ذیل جا کو صاحب نصاب بنا تھا اب اگر اس کو رمضان میں نکالنا تو دو مہینے پہلے نکال, نکال دے ایڈوانس میں نکال دے یعنی اگلے سال کی نکالے پچھلے سال کی نہ نکالے بندہ ریلیٹ کرتا ہوا رمضان تک لائے وہ نہ کرے وہ مستحق کو ڈھونڈے مستحق کو ڈھونڈے جیسے اس نے کہا کہ یہ روڈوں پہ چلنے والے جو فقیر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو نہ دے تو یہ باز پروفیشنل ہوتے ہیں جی میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی غیر مستحق ہے ٹھیک ہے لیکن اب ایسا نہ کریں اپنا فرض نہ کر رہے ہیں یہ باقاعدہ دیکھ دکھا کر اور سوچ سمجھ کر اپنا مال نہیں اللہ کی راہ میں دے رہے اس کو بوجھ نہ سمجھیں یہ زین بنا کر رکھیں آپ پر جو زکوۃ فرض کب ہوئی کیوں ہوئی हم. آپ صاحب نصاب بنے آپ کے پاس اتنا چاندی اتنا سونا اتنا روپیہ اتنا کاروبار ہے تب آپ زکات کے زخات دینے والے بنے نا اب آپ ہاتھ کھینچے رہیں کہ میں نہیں دے سکتا یہ نہیں دے سکتا اب اللہ تبارک و تعالی یہ سارا مال چھین لے تو کیا کر لیں گے ہم دیا کس نے اللہ نے تو اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زکات ادا کریں اور یہی زکات دینے جس پر زکات جو زکات دے اگر مکھل کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کیا پتا اگلے سال اس کو زکات دینے والا بنا دے میں ڈرا رہا ہوں ڈرا رہا ہوں ڈر جائیے زکات دینے میں سستی نہیں کرنی چاہیے صادم. نہیں آ رہا ہے بالکل صحیح اللہ کا دیا صحیح. ہوا ہے بس بہت سمجھ کر بھی نہ دیں ارے بھائی اب تو زکات دینی پڑے گی کروڑ روپے پہ ڈھائی لاکھ دینے پڑیں گے وہ یہ بھی سوچتے کروڑ کس نے دیے اب تو ربیب میں نے آپ کو ایک, ایک کروڑ دو لاکھ دس لاکھ بارہ لاکھ روپے روپئے گے بارہ لاکھ روپے آپ رکھو हाँ. اور اس کو مطلب اپنے استعمال میں لاؤ میں جس کو بولوں نا اس کو دے دینا हाँ. اب میں بولے یار ابو ابھی وہ فلا سکتا نا اس کو ایک لاکھ روپئے دے دینا آپ کیا مطلب دن تنگ کرو گے یا آپ کے ہیں کہ دن تنگ کرو گے میں نے دے میں بولے دے دو اس کو ایک لاکھ روپے آپ کو چاہے گا چپ چپ اٹھا کے دے دو اور اچھا دے دو تو کیا اس پر آپ اپنا احسان جتو گے نہیں آپ کے ٹھیک ہے وہ تو میں نے دیے آپ کو یہ تو احسان بھی آپ کا نہیں ہے کسی کے اوپر صحیح بلکہ اگر میں نے اگر نفلی صدقے کی ترکیب بنائی ہے تو آپ کے ہاتھ سے صدقہ نکلا تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ میرے ہاتھ سے بھی صدقہ نکلا اور کسی گڑی کی مدد کرنے میں چلو مطلب کہ میرا ایک تعاون ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے کسی کے دیے ہوئے مال میں تو اس کی ارام خرچ کرنے کا جو اس نے حکم دیا اس, اس میں جو فرض ہے وہ فرض کو خوش دلی کے ساتھ بلا منہ چڑھائے جو بیچنا ہے بیچ کر بھی اگر زکات ادا کرنی ہے اگر شرعی حکم ہو تو وہ بھی کر کرا کر جائے اسلامی بھائی ہو اسلامی بہن ہو زکط ادا کرنے پڑے گا اسلامی بہنیں سب یہ بولتی ہیں ہم کہاں کماتی ہیں اب ہم کہاں سے زکاط دیں گے اب سونا دبا کے بیٹھی ہوئی ہیں یہ نکالیں نا بھائی کوئی مطلب انگوٹھی بیچے کوئی بالی بیچے کوئی کوئی سونا بیچے ہیں سب بیچے گا تو زکات نکلے گا نا ابھی مطلب الماری میں بند کر کے ڈٹ के بچے تھے کے شور کو کہتے ہیں تم کماتے ہو ہماری زکات امید آ تو وہ کماتا ٹھیک ہے وہ لیکن زکات تو آپ پر فرض ہے نا اب یہ کام کاج میں ہوتے تھوڑی بولتی کہ ذرا میں لگی ہوئی ہوں بچے کو تھوڑا کے بیٹھی ہوں میری جگہ پہ زور کی نماز پڑھ لینا ایسا نہیں اس کی جگہ پہ زکات کیسا رہتے تو چلو وہ تو اگر ویلفرس اگر یہ دوسری صورت درکاروں اگر ویل فر شور کہہ دے کہ میں تمہاری جگہ پر زکات ادا کر دیتا ہوں تو الگ بات وہ الگ بات ہے نماز یہ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی زکوٰۃ سب کو اپنی اپنی دینی ہے اچھا سب اس میں ایک, ایک تو یہ خوش دلی والی بات تھی بعض اوقات جیسے ابھی کئی لوگوں نے کہا نا رشتے داروں کو دینا چاہیے اور واقعی روایتوں میں بھی مفہوم ملتا ہے کہ اگر دینا ہے تو پہلے اپنے غریب کرابتار رشتے دار ان کو دینے کا ثواب بھی زیادہ فرمایا کہ ایک سلا رہنی کا ثواب ملے گا ایک صدقے کا ثواب ملے گا لیکن رشتہ داروں کو دے کر یا کسی کو بھی دے کر پھر یہ احسان جتایا جائے گا نہیں یہ تو صدقہ باطل کرنے والا اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جت کر ایزا دے کر ٹھیک ہے تو صدقات باطل کرنے والا ہے بلکہ حقیقت ہی یہی ہے کہ جس نے جو مستحق اگر آپ کی جگہ لے چکا تو یہ ذریعہ بنا آپ کے ثواب کمانے کا آپ اس کا شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے دینے کی توفیق دی اور وہ جگہ عطا کر دی جہاں آپ کا یہ فرض ادا ہو گیا سبحان اللہ, سبحان سمپل اللہ. سی بات ہے کیوں خالی خالی اپنے مطلب کے ذہن و دماغ کے اندر فتنہ و فساد الٹے سیدھے مدد مطلب خیالات کو ہم جگا دیں اللہ کا شکر ادا کرے نصیب والا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے زکوات دینے کی توفیق دی اے لینے والا نہیں بنایا یقین مانی یقین مانی ابھی بھی نہیں دیے نا تو دے دو اور پورا اور تاخر ہو گئی ہے تو اللہ کی وضو توبہ کر کرنا اندازے سے نکال دیتے ہیں سب کیلکولیشن وغیرہ کرنا ضروری ہے اللہ معاف کرنے والا یہ رہتے ہیں باب کے زمانے سے دیتے آ رہے ہیں اصل وہی ہوتا ہے کہ رجسٹر وہ نکالنا وہ اپنے نہیں وہ اببا جان وہ کاپی نکال کے جس کو لیتے تو اس کا لفا بنا دو اب وہ اس سال کے اندر وہ اس سے زیادہ پیسے والا ہو گیا وہ بھی منع نہیں کرے گا چلو آ ہی رہے نا آنے دو وہ بھی منع نہیں کرے گا میں زکات نہیں لیتا ہوں یہ عجیب وغیرہ نظام ہے ہر سال اپنی زکوٰۃ کو درست طور پر کیلکولیٹ کیجیے اور شرعی رہنمائی لیجیے جس کو دے رہے ہیں اس مستحق کی جانچ پرتگل مقدور کر لیجئے اور زکوۃ مستق کو دیجئے یقیناً رشتہ داروں کو اور عزیز و قرب و جوار کے ہیں جن کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے پہلے ان کا حق ہے ان کو دیجئے تاکہ معاشرے سے ہم سفید معائنوں میں غربت مفلسی اور تنگ دسنا دور کرنا شاعر ماشاء اللہ اچھا یہ زکوۃ تو ہو گئی زکات پوری دینے کے بعد کیا کچھ اوپر بھی نکالنا چاہیے صدقہ وغیرہ بھی پورا سال دینا چاہیے لیکن اسلام نے دین نے جہاں فرض زکعت ادا کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے بلکہ حکم دیا ہے اور نہ دینے کی وعیدیں ہیں عذاب کی وعیدیں ہیں وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خدخہ خیرات اور غریبوں کی مدد غمخواری حاجت روائی کپڑے پہنانا پانی پلانا آمد اور, آمد اور پوری کرنا افطار کرانا کھانا کھلانا عمدہ کھانا کھلانا پسند کی چیز کھلانا پھر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرنا لن تنان البرا شکتا تم سکھت و حکبل ارشاد فرما دیا کہ تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کے راہ میں وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے تو اس طرح کی جب تک چیزیں ہم اپنے لفظ یہی ہے کہ یہ منزل یہی کٹھینے قوموں کی زندگی میں مال نکالنا اتنا آسان نہیں ہے مگر اللہ تعالی کی کرم پر نظر کیجئے جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اتنا بڑھے گا اب خرچ کر کے تو دیکھو ایسا ایک روایت پڑی کہ گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر فرمائے گا یعنی یہ لوگ جو گنتے جو جو نا ہمیں زکات پوری کر دی ہم نے جتنا دینا تھا دے دیا جب آمد بھی نہیں رک رہی ہے وہ رب کریم عطا فرما رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا تھوڑا بندہ نکالتا رہا جمع ہوتا رہی رہے یہ بھی, بھی دے گریبوں کو بھی دے دن کو بھی دے گی طلوا وغیرہ سب کی مدد کریں گے اور اپنا ہاتھ کھولویا میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدری چلے گا ناگر جس طرح نگرانی شرانا میں مدری پھول دیے واقعی خرچ کرتے رہنا چاہیے اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں یہ بڑھتا ہے تو جہاں اپنے قریب غریب رشتے داروں کو آپ نے دیکھنا ہے اپنے مسلمان غریب پڑوسیوں کو دیکھنا ہے ان کا خیال رکھیں اس کے بعد دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے دنیا کے 190 سو نبے سے زائد ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے پچانوے سے زیادہ شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے یہ مدری چنی بھی تو آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور گھر بیٹھے ہی علم دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ آپ تک پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں تو اپنی زکات میں اپنے صدقات میں اپنے فطرے میں بالخصوص اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیے وقتاً فوقتاً ہمارے بینک اکاؤنٹ بھی چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی بھائی آپ کے علاقوں میں موجود ہوں گے آگے بڑھیے اور دین کے اس عظیم کام میں اپنا حصہ ضرور اب ٹیلیتھون بھی تو ان شاء انشاءاللہ اتوار والی رات کو ہم اپنے ناظرین کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ ٹیلیتھون کر رہے ہیں مدنی احتیاط مہم اتوار کی رات 10 بجے ہم شروع کر رہے ہیں اور اللہ نے چاہا صبح و دیر تک انشاءاللہ شاء اللہ یہ ٹیلیتھون جاری رہے گی دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش ہے ہمارا ساتھ دی دیا اور یہ ٹیلیتھون بالخصوص موقع مل رہا ہے ہمیں علماء دین کی خدمت کرنے کا جی ہاں وہ طلباء جو درس نظامی کر رہے ہیں علماء بن رہے ہیں اور وہ علماء جو ان کو پڑھا رہے ہیں ان کے ان کا کھانا پینا رہائش شب دعوت اسلامی کے ذمے ہے اس رات بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو جامعۃ المدینہ کا پیش کریں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جامعت المدینہ سے پڑھ کر آج ان طلبا نے کیا کیا دعوت اسلامی کی اور دین اسلام کی خدمت سر انجام دی ہیں انشاءاللہ وہ سارے مناظر ہوں گے امیر علیہ النت بھی ہوں گے مذاکرہ بھی, بھی ساتھ بھی چل رہا ہوگا اور آپ کی کال بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہوگی تو امید ہے کہ آپ سب اتوار کو بالخصوص ہمارے ساتھ شرکت کریں گے آج آپ کی کال ہم نہیں لے سکے معاذرا چاہتے ہیں نیت ہے کہ کل آپ کی اگر کالس ہوں گی تو ان کل کے سلسلے کی آغاز میں اب تک جو کورس ہماری پینڈنگ ہیں میں نیت ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ کل سلسلہ شروع کرتے وقت آپ کی ان کورس کو بھی لینے کی کوشش کروں گا آئیے چلتے ہیں امیر اللہ سنت کی طرف